صاحب قربانی کے جانور کے متعلق ارشاد فرما دیجئے چاہیے جانور ہمارے لیے برات بنیں گے اور پل سرات پار کرائیں گے جزاک الگ ہے امن بھائی بعض روایات میں یہ لکھا ہے کہ اپنے قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا تازہ کرو کیونکہ قیامت کے روز یہ تمہاری سواری بنیں گے آباد احادیث میں یہ ہے کہ یہ آپ کو سواری کے ساتھ ان پر تم فہر ہوگے اور یہ تمہیں پولس رات پار کرائیں گی جو قربانی کی سواریاں ہیں بعض احادیث میں ایسا ہے تو اسی لیے علیہ وسلم کو خوب شربہ کیا کرو تاکہ یہ تمہارا بوجھ جو ہے وہ اٹھا سکے جی شبیر نوری قادری بھائی السلام